آج ہم نے پڑھنا ہے بابر حجب اجب تو اجب سے پہلے ہم نے پڑھے ہیں آساباد آشاباد کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں آشاب نصابی آشاباد سادابی آصاب نصبی اس کی تین قسمیں ہم نے پڑھی تھیں ہی بینفسی آصاب بے گیری آساب میری آساب بینفسی وہ آصاب ہے جس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے عورت کا واسطہ نہ یہ چار ہیں جزء المیتی تھی و اسلوح جز ابی و جز اجتی میت کا جز بنوت میت کی اصل ابوت میت کے باپ کا جز اخوت میت کے دادا کا جزو عمومت بے پھر آسابہ بھی غیری ہی وہ زی فرض عورت جو اپنے بھائی کی موجودگی میں آشابہ بن جائے جو عورتی فرض نہیں ہوگی وہ اپنے بھائی کی وجہ سے آشابہ نہیں بنے گی جیسے چاچا آسا نہیں بنتی ہیں دونوں بہن بھائی چاچا پھی لیکن چاچے کے اصبا بننے کی وجہ سے پھو کو کچھ نہیں ملے گا وہ زی فرض عورت جو اپنے بھائی کی وجہ سے آشابہ بنے چار عورتیں ہیں جن کے حصے نسف اور سلوسان ہیں عصبہ ماں غیری گئی وہ عورت جو دوسری عورت کی وجہ سے عصبہ بن جائے جیسے اخوات بنات کی موجودگی میں عصبہ بنتی ہیں اخوات بنات کی موجودگی میں عصبہ بنتی ہیں اور آساب سب بھی مر صف آزاد کرنے والا ٹھیک ہے تو عورتوں کو گلا سے کوئی حصہ نہیں ملتا الا من اعتقنا او اعتق من اعتقنا او کاتبنا او کاتب سب کاتبنا او دبرنا او دبر من دبرنا او جبرا والا ان مورنا او موری ہنا اور بلا وہ معتق کے لیے ہے اگر معتق ایک سے زائد ہوں گے تو پھر بدری سی ہم ان کو حصہ ملے گا ٹھیک ہے آشاباد باب الشاب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا فرس رن فنسا زی فرض عورتوں کے بارے میں ہم نے فصل پڑی اس پہ ہم نے پڑھا تھا زوجہ کی دو حالتیں ہیں اکیلی ہوگی تو اس کو اپنا میت کی اولاد نہیں ہوگی تو روبو ملے گا اور اگر میت کی اولاد ہوگی تو اس کو سگن مل جائے گا بنت کی تین ہیں اکیلی ہوگی تو نصف دو یا دو سے زائد اور تو سلوسان اور ابن کی موجودگی میں آسا باہر سین بناتے ایبن بناتے ایبن ان کی انہیں پڑی تھی پانچ عادتیں اکیلی ہو تو نصف دو یا دو سے زائد اور تو سلوسان ایک بنت کی موجودگی میں سدس تک میلا تن لزل حسین دو بنات کی موجودگی میں محروم اللہ کہ ان کے برابر یا ان سے نیچے کوئی ابن آ جائے تو وہ ساتھ والیوں اوپر والیوں کو ہتاوا نیچے والیوں کو محروم کر دے گا ٹھیک ہے ایبن کی موجودگی میں ساکیت ہو جائیں گے ابن کی موجودگی میں سوگت ہو جائیں گی محروم ہو جائے گی میت کا ایبن موجود ہو تو بناتے ایبن کو ککھ نہیں ملے گا اخاوات اب وم اخاوات اب و ام اینی بہنے اکیلی ہو تو نصف دو یادوں سے زیادہ ہو تو سلو شان دو یادوں سے زیادہ ہو تو اکیلی ہو تو نصف دو سے زیادہ ہو تو روسان بناس کی موجودگی میں آسابا باقی بلا باقی محل بناسی آشاب بناس کی موجودگی میں کیا ہوگی آشاب اینی بھائی کی موجودگی میں بھی آشاب بنات کی موجودگی میں بھی آشابہ اینی بھائی کی موجودگی میں بھی آشاب اب جب دیبن ابرو نبر کی موجودگی میں محروم اللہ تی بہنیں اللہ تی بہنیں اقباس لی, لی اب وہ خباس لی اب اقباس لی اب اللہ تی پہنے اکیلی ہو بھی دو یا دو سے دو تو زائد ہو تو سلوسان ایک یعنی بہن کی موجودگی میں سلوس دو اینی بہنوں کی موجودگی میں چھٹی دو اینی بہنوں کی موجودگی میں محروم ہو جائیں گی اکیلی ہو تو نصف دو یا دو سے زیادہ ہو تو سلو شان سدوستک ملا تعلی سلو سعید دو بہنوں کی اینی بہنوں کی موجودگی میں محروم ٹھیک جی ہے آ, اینی, اینی بھائی کی موجودگی میں محروم ہوگی اللہ اللہتی بھائی کی موجودگی میں آشاب اللہ بھائی کی موجودگی میں بناس کی موجودگی میں بھی آساب بناس کی موجودگی میں آسا ٹھیک ہے ابن ابن اب جد اور اینی بھائی کی موجودگی میں محروم ہو جائے گی ام ام میت کی ماں ام اومت کی اولاد یا بہن بھائی ہو سد یہ نہ ہو تو سلوسل کل لیکن دو مسئلے و آبا زوج و آبا کی صورت میں سلوسل زوجین میں سے ایک کو حصہ مل کے باقی مال میں سے ایک کو سلوس ملے گا جدہ اس کے لیے سلوس جدہ اس کا حصہ کتنا ہے د چھٹا حصہ اوم کی موجودگی میں جداس محروم ہو جائے گی ابویات اب کی موجودگی میں محروم ہو جائے گی اب کی موجودگی میں ابویات محروم ہو جائے گی اور پھر ان میں قوت شرابت کا لحاظ رکھا جائے گا قوت شرابت جتنی زیادہ قوت اتنا زیادہ حصہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مرد چار ادر کیلا ہو میت کی اولاد نہ ہو میت کی اولاد نہ ہو. ہو تو پھر زوج کو ملے گا نس میت کی اولاد ہوگی تو زوج کو ملے گا روبو اب میت کی اولاد ہوگی تو سدس میت کی اولاد ہوگی تو سدوس اور اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں بنات تو سدس جگہ آساب الفرض و تحصیب اور اگر میت کی اولاد ہوئی نہ نہ بیٹے نہ بیٹوں کی اولاد نہ بیٹیاں کچھ بھی نہیں پھر محض آساب بنے گا سارا کچھ یہ لے جائے جد اب کی طرح اب کی موجودگی میں محروم ٹھیک ہے جیسے صحیح ہوتا کون ہے جس کی اسمت میت کی طرف کرتے ہوئے درمیان میں اوم نہ آئے آ, آ. آ. تو بیٹا اکیلا اشارہ لے جائے گا جو ہوا. <متصف> आخ, <لیم>. <متصف> اخ جاخم <متصف> اخ لیم <متصف> اخیافی بھائی اکیلا ہو سدوس اخیافی بہن یا اخیافی بھائی اکیلے ہوں گے جب یہ سو دو یا دو سے زائد ہو تو سلوس اب جب ابن ابن اور ابن, ابن, ابن کی موجودگی میں محروم سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کتاب اللہ میں مقرر شدہ حصے چھ ہیں لینے والے بارہ حصے چھ لینے والے بارہ چھے کون سے ہیں نصف ربو سمنس سلوس سلوسان الگ تذریفی و تنصیب لینے والے بارہ چار مرد آٹھ عورتیں مردوں میں اور عورتوں میں تو بن تو لکھا اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مانے اے عرض وہ چار ہیں کتر کتاب یا فارا واجب ہو غلامی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو پھر انکانہ ہو نہ پھر اختلاف اور اختلاف اختلاف دار مانع عرص نہیں ہے یہ ذیوں کا اپنا قانون ہے یہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے تفصیل سے لیکن کتاب یاد کرنی ہے کہ یہ چار ہیں حقیقت میں اختلافے دار مانع عرص نہیں ہے ہاں ولد جنا ہونا مانے یہ رس ہے کوئی چھل ہم بعد میں پڑھیں گے فی الحال شرا جی کی باتیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ترتیب تقسیم تارے کا میت کا تارے کا تقسیم کرنے کی ترتیب کیا ہوگی سب سے پہلے استاب الفروس کو دیا جائے گا وہ کون ہے اللہ دین سے مقدر کتاب اللہ تعالی اس کے بعد اصاب کو کلو عصبہ نسبی عصبہ نسبی عصبہ سببی عصبہ سببی میں کرنے والا مڑ ترک عصبہ سببی کے بعد عصبہ سببی کے عصبات اس کے بعد پھر فروز ارحام اس کے بعد مولل موالات اس کے بعد مقررہ نسبیر بھی سلام یس بت ناصاب اقراری ہی بن ضالک الغیر اظہار المکر اس کے بال بھی جمیل المال اس کے بعد بڑی آتی ہے بیس سے پہلے نے کیا پڑا کہ میت کے طریقے کے کل چار حق ہیں سب سے پہلے ترقے میں سے میت کے کپر دفاع کا مطلب ہوگا جو مال باقی بچے گا اس سے قرضوں کی دے گی ہوگی جو مال باقی بچے گا اس میں سے ایک سے ہائی سے وصیتیں پوری ہوں گی اور باقی کتاب و سنت کے مطابق و میں تقسیم ہوگا تو آج ہم نے پڑھنا ہے باب الحجب باب الحجب الحجب نوعینی حجب کی دو قسمیں ہیں الحجب نوعینی حجب کی دو قسمیں ہیں حجب نقصان حجب نقصان کیا ہوتا ہے وہ ہوا حجبن ان سہ من الاس من وہ ایک حصے سے دوسرے حصے تک حجب ہوتا ہے اس کو اٹھا لو ایک حصے سے دوسرے حصے تک لم ستی نا یہ پانچ افراد کے لیے ہوتا ہے زوجین ام بنت البن اور اب کما مرا بیان ہو وہ قد مرہ بیان ہو اور اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے زوجین اولاد نہ ہو ویت کی تو حصہ زیادہ ملتا ہے اولاد ہو تو تھوڑا ہو جاتا ہے ایسی اسی طرح ام ویت کی اولاد ہو تو حصہ تھوڑا ملتا ہے اسی طرح بنت الابن ہے اس کو بھی حساب کام بنت کی موجودگی میں سدس پہ آ جاتی ہے اسی طرح ابت اب ہے وہ قدمرہ بیان بدا اس کی تفصیل پہلے پیچھے گزر چکی ہے وہ حجب دوسرا حجب ہے حجبرمان جس میں بندہ محروم ہو جاتا ہے وہ الوارا سا تو فریقان وارثوں کی اس میں دو قسمیں ہیں دو گروہ ہیں ایک فریق لاحجوبون ابی ہار البتہ جو کسی بھی حالت میں محجوب نہیں ہوتے وہ چھ ہیں وہ کون سے ہیں چھ ابن اب زوج بنت ام اور زوجہ اس کو ترتیب سے یاد کر لیں ٹھیک ہے ایبن بنت زوج اور زوجہ اب اور ام ابن پن زوجہ اب ام یہ کبھی بھی محجوب نہیں ہوتے و اور ایک گروہ یعنی سونا بہال بحال ایک ہال میں وہ وارث بنتے ہیں اور ایک حال میں وہ محجوب ہو جاتے ہیں وہ اسلعینی اس کی بنیاد دو اصلوں پر ہے ان میں سے ایک کیا ہے انا کلو میدری الل میتی شخص لا یاری سو محاجود شخصی جو آدمی میت کی طرف کسی شخص کے ذریعے پہنچتا ہے اس ذریعے کے موجودگی میں وہ وارث نہیں ہوگا سوا اولاد الام، اولاد ام الام کے ماں سیوا فَإنَّهُمْ مَعَهَا اولادِ اوم، اوم کی موجودگی میں بھی وارث ہوگی لین کیونکہ وہ ہای ترکے کا حق نہیں رکھتے بس ثانی اور دوسرا قانون العقرب کا ہے کما جکر اس طرح کہ ہم نے عصبات میں ذکر کیا تھا وَالْمَحْرُومُ لا جیبو اندانا لَا اور محروب جو ہے وہ حاجب نہیں بنتا امدا ہمارے نزدیک وہ ابن مسعود اور ابن مسعود کے نزدیک وہ حاجب بنتا کافر قاتل رقیق والمحجوب اور جو محجوب ہے وہ حاجب بنتا ہے بالاتفاق کل اس من امن القوط و الخواتن اس طرح دو بھائی اور بہنیں سے زیادہ یہ حاجب بن جاتے ہیں من ائی یہ حق انکانا جس چیز سے بھی ہوں بہن بھائی اینی ہوں اللہ ہوں یافی کوئی بھی ہوں تو نہ ہوا بس بے شک وہ لا یا رسان اب کی موجودگی میں وارث نہیں بنتے لیکن یا جب زبان جب علوم ام کو وہ محجوب کر دیتے ہیں ماں کا حصہ کم ہو جاتا ہے سروس کے بجائے مینت سروس آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ حجب اس کی دو قسمیں ہیں حجب کی ماں نقصان حجب نقصان کیا ہوتا ہے ایک حصے سے دوسرے حصے تک زیادہ سے کم کی طرف اور حجب نقصان مکمل طور پہ محروم کر دینا حجب نقصان جو ہے وہ پانچ افراد میں ہوتا ہے حجب نقصان پانچ افراد میں ہوتا ہے زوجین ام بنت تو اور اب اور حجب نقصان چھ بندوں میں چھ افراد میں تو ہوتا ہی نہیں وہ کون ہے بنت تو ابن زو جب زوجا اب اور ام اور جو فریق محجوب ہوتا ہے اس کے دو قانون ہیں ایک کہ کل میتلی میتی بے شخص لا یاری سو محبود ادارے کا شخص دوسرا کان القرب پل اقرب کا ٹھیک ہے محروم حنفیوں کے نزدیک حاجب نہیں بنتا ابن مسعود کے نزدیک حاجب بن جاتا ہے حجب نقصان اور جو محجوب ہو خود وہ حاجر بن جاتا ہے یہ آج کی ہمارے سبق کا ملاشن ہے